میں کربلا میں کھڑا ہوں لباس سوگ میں ہوں حیربئی حسین اور حسینی لشکر کا کروڑوں لوگ ہیں سارے لباس سوگ میں ہیں ہر ایک نسل ہر ایک رنگ ہر زبان کے لوگ نگاہ روزے شبیر کے طواف میں ہیں لبوں پہ ہائے حسین غریب ہائے حسین خیال آتا ہے اکسٹھ می سن ہجری کا اور اس محرم کا یہی مقام تھا یہی مقام تھا ایک بندے خدا جس کا حسین نام تھا حسین نام تھا جس کا رہے خدا میں ہتھیلی پہ سر اٹھائے ہوئے ہر ایک دور کے انسان کی آبرو کے لیے وہ اپنے دل پہ بہتر کے زخم اٹھاتا رہا وہ اپنے جسم پہ زخموں کے زخم اٹھاتا رہا قدم بڑھاتا رہا قدم بڑھاتا رہا بس ایک قسم تھا انسان سرخرو ہو جائے بس ایک انسانیت نہ مر جائے انسانیت پہ ہے احسا حسین کا احسان ہی تو ہے احسان کا سلا ہر دل میں یا حسین ہر دل میں کر حسین نے کار کر دیا جو زمانہ حسین نے بے کار کر دیا جو زمانہ حسین نے بے ساختہ تمام زمانہ یہ کہہ اٹھا کہ ہمارے ہے یا حسین انسانیت کی شان بڑھائی حسین نے انسانیت بشر کو سکھائی حسین نے انسانیت کی پاس بجھائی حسین نے انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا, انسان گیا انسانیت پکاری بتو اس ظلم تشاق کے ہمارے ہیں یا حسین کہ ہر ادب میں ہے حصہ حسین کا دنیا کی ہر زباں پہ ہے قبضہ حسین کا انسان سمجھ رہا ہے یہ رتبہ حسین کا تاریخ کو حسین نے حیران کر دیا تو حسین نے حیران کر دیا سارے جہاں کے اہل قلم نے یہ لکھ دیا کہ ہمارے ہیں یا حسین ماوتی کے اللہ نے سنایا تخلیق کل میں انسان اشرف تجھے بنایا انسان کا درد دل میں انسان کے اتارا انسانیت کا مکتب گھر پنجتن کا رکھا اس گھر نے پنجتن کے ایک شہر کو بسایا پھر اپنا خون دے کے اس شہر کو سنوارا یہ شہر نے نوا ہے یہ شہر ماریا ہے یہ شہر کربلا یہ شہر کر بلا ہے انسانیت سمجھنے چلو کربلا چلو ہاں کام لو حسین کے دامن کو تھام لو حرجون اور حبیب سب میں کھڑے رہو دل ہے تو اب حسین کی آواز کو سنو فرماتے تھے حسین وہ انسان نہیں ہے لوٹے جو دل کا چین وہ, وہ انسان نہیں ہے روئے نہ جس کے بین وہ انسان نہیں ہے ہنستے جو سن کے بہن وہ انسان نہیں ہے وہ انسان نہیں انسانیت بچائے وہ انسان دکھ اٹھائے وہ انسان انسان در سے وفا سکھائے وہ انسان انسان جو پہ رحم کھائے علم و عمل بڑھائے انسانیت بچائے وہ انسان انسان انسان کو حسین نے انسان بنا دیا حسین نے انسا بنا دیا انسانیت کے لگ پہ مسلسل تھی یہ صدا کے ہمارے حیا حسینسین ہمارے حسین آتے ہوا کرتے ہیں جہاں میں انسان ہے جدا راست دونوں کے بقول قرآن آدمی ایک یزیدِ ازلی میں اُبھرا ایک انسان نے علی میں اُبھرا اس طرف کام خیالی نیا اسلام بنے اس طرف عزمِ جلالی کے شریعہ نہ بٹے اس طرف سلطنت و دولت و طاقت کا غرور اس طرف چھوٹا سلطنت ہر فاقوں میں ایک طاقت کے تکبر میں جو اترا کے چلا دوسرا نانا کے مرقز سے دعا کے چلا ایک نو لاکھ کے لشکر کو لیے ساتھ چلا دوسرا گود میں اسور کو لیے ساتھ چلا اس طرف نیزے تھے تلوارے تھیں اور بالے تھے اس طرف شوق شہادت لیے دل والے تھے اس طرف جشن مناتے تھے زمانے والے اس طرف آس مدینے والے ایک دہاں سب کے سب خشک زبان ان کا مختلف تھا جہاں رے ساری تھی تپا دور تھیں الحفیظ الحفیظ علام الحفیظ علما دل حسین علیہ السلام کا جس میں کوئی خیال نہ تھا انتقام کا دل تھا تو دل پہ کار رسالت اٹھا لیا دل تھا تو دل پہ, نور شہادت اٹھا لیا دل تھا تو دل پہ بار قیامت اٹھا لیا دل تھا خدا کے عشق میں سب سبگر لٹا دیا دل تھا تو دل پہ داغ بہاد اٹھا لیا دل تھا سنبھل کے لا چائے اکبر اٹھا لیا حد ہے جنازہ علی اصغر اٹھا لیا حسین کربلا کیا تھی لینوں کی شکاوت کیا تھی سوچ انسان کے ساتھ سی غربت کیا تھی عید گزری ہے ابھی یعنی کہ عید قرباں آپ نے پورا کیا ہوگا یہ رکنے ایمان چند شرطیں ہیں زبی ہا کی برائے انسان شرطیں اول ہے کہ کم سن نہ ہو بیمار نہ ہو اور بھوکا نہ ہو پانی کا طلب گار نہ ہو روبرو سامنے حیوان کے حیوان نہ ہو وقت ذبح وہ گھڑی بھر کو پریشان نہ ہو شرط یہ بھی ہے چھری بھی نہ دکھاؤ اس کو سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے روا ایک ہی وار میں ہو جائے زبی قربان حفیظ و الحفیظ و علما الحفیظ, و علماء، الحفیظ, و علماء، الحفیظ و علماء الحفیز اب جگر کام کے مومنو یہ حال سنو لو ذرا تل شبیر کا احوال سنو ہائے ہے ماں کی دمی شرائط اتنی اور جس گھر سے یہ منسوب ہوئی قربانی اس کی اولاد کی مقد میں یہ توقیر ہوئی کوئی بھی شرطی ہے کہ نبھائی نہ گئی الحفیظ و الحفیظ و شردے اور بنسی کہ کم سین نہ ہو دن بھی ہو دودھ پی نہ ہو مر جانے کے امکان نہ ہو تم کو اب ماد ارم قتل اصغر جو ہوئے دانت نہ نکلا علی اصغر کا ایک بارش کا کرتا تھا اسغر کا دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اس کا پہلا کم سن ہے کہ جو سن نہر ہوا تیرے سہ کلو سے معصوم کو بھی مار لیا الحفیظ علام الحفظ علام الحفظ کے ہیں نہ ہو بھوکا پیاسا اور ہفتے سے تھے قربانی کا اور محمد کہیں کا سنتے پڑے کا نہیں حکم ہے یا نہ شبیر سے زینب نہ نہ دور شاہ ان کو وہ سوئے شاہ امم دیکھتے تھے زبا ہوتے تھے حسین میلے حرم دیکھتے تھے حسین حسین حسین کا ہے قربانی یا تھا کے نہ دکھا اے آسن بلّا اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا چھوری تے فنرمی سے روا تاکہ ٹرپے نہ دی سے ذرا بھی ہے وا آخری سدا ادھر کرنے لگے شاہ خدا پند کرتا ہوا خنجر کو ادھر سے مرید چلا تیرا ضربوں سے سرے سے دیوانہ کاٹا اور مظلوم ہر ایک ضرب بد دیتا تھا صدا ضرب پہ ضرب لگی کہتے تھے اما اما ضرب پہ کہا میرے اپاس میرے اباس کہاں